دارو رشتہ اللہ سنت ہے مفتی سے ہمارے نگران شعبے کے آپ کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چار پانچ مفتی ہو گئے اتنے نائب مفتی ہو گئے اتنے متقصن ہو گئے تو جناب یہ بارہ تیرہ چودہ ہمارے دارو سے سنت کھل گئے ٹیلی فون لائن ہے یہ وہ اتنے سب بیٹھے ہوئے خالی خالی بیٹھے ہوئے کو آتا ہی نہیں ہے کچھ نہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں آگے سے لائن بزی ملتی ہے ہم ان کو واٹسپ کرتے ہیں جواب نہیں ملتا اور ریلس کرتے ہیں جواب نہیں ملتا ہم داروستہ میں جاتے ہیں وہاں پر افراد پہلے سے مصروف ہوتے ہیں ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے آپ برائے مہربانی کچھ کریں تب ریزن کیا ہوتا ہے اگر واٹس اپ آپ لے لیں تو واٹس اپ میں ریزن یہ ہے کہ ہماری جو لمٹ ہے افراد کی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن میں تین سو سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک دن میں سوال موصول ہوتے ہیں تقریباً پندرہ سو oh. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ پاکستان اس میں بلاک ہے پاکستان کے نمبر یعنی سوال پاکستان سوال کے واٹس اپ بلاک ہے اس کے اندر کہ ہم ان کا جواب نہیں دیں گے یہ صرف بیرون ملک والوں کے لیے سروس ہے پاکستان والوں کے لیے فون کال ہے اچھا اب فون کال کا کیا حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس چار لائنز ہیں چار لائنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چاروں پر کال کرے چاروں بیزی ہوتی اور جو ہمارے اسلامی بھائی فون سنتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس صاحب اب تو کان بھی دکھنے لگ گئے ہر وقت موبائل کان پہ لگا کے رکھتے ہیں ہمارے کان جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں آپ اس کا کوئی متبادل بن رہے ہمارا ٹائم کم کرے حالانکہ ہمیں صرف دو دو گھنٹے رکھے ہوں یعنی چار نمبرز ہیں اور جواب دینے والے غالباً دس ہیں جو دو دو ڈیڑھ ڈی ڈی ڈی گھنٹے کے جو وقفے سے جواب دیتے ہیں ہمارے پاس مسائل کا جو لوگ ہی پوچھتے ہیں اس کے ڈھیر لگے ہوئے لیکن ہمارے پاس تحقیق کرنے والے جتنے آدمی ہیں اگر سی بندہ اس میں تقسیم کرے تو تقریباً دس دس تو جو وہ ہر مہینے بندے کے کھاتے میں آئے اور اس کو پورا ہی نہیں کر سکتا آپ کی طرف سے ہمیں یہ شکوا ہوتا ہے جی ہم آپ کو مسائل دیتے اور آپ کی طرف سے جواب بڑی دیر سے ملتا ہے تو لازمی بات ہے ہم جو جواب دیر سے دیتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کہ ہم اس کو آرام سے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے باری نہیں آ رہی ہوتی بات یہ ہے کہ ہم سے سوالات پوچھنے والے کتنے لوگ مذہب کی طرف آنے والے کتنے دین سے محبت کرنے والے کتنے دین کا جذبہ رکھنے والے کتنے جب اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب اس کا سروے کیا جاتا ہے تو اصل پتہ تب چلتا ہے کہ لوگ کتنے دین کی طرف ہیں اور کتنے دین سے اینٹی ہیں hmm. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی علماء سے رابطہ نہیں رکھتا علماء سے پوچھتا نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ تو علماء ہی بن رہے ہیں اور, دعوت اور اچھا, اچھا ہم کہتے کاتور اجال ہے علماء کم ہے بھائی کیسے پتہ چلا کانتور اجال ہے ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے اور پروڈکشن کم ہو جائے تو تب آواز آتی ہے نا بھائی اس کا ڈیٹ مینس ڈیمانڈ ہے لوگ علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈیمانڈ ہے پروڈکشن کم ہے بات یہ ہے کہ ہم سے سوالات پوچھنے والے کتنے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 ان کا شور سب کو سنائی دے رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ جہاں ان کا شور ہر بندہ دیکھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ جو سننے والے ہیں ان کو پرسیپشن یہ ملنا ہوتا ہے کہ شاید یہی اصل سنیریو ہے اور یہی یہی نمائندہ ہے جبکہ اصل حقیقت وہ نہیں ہوتی علماء کے خلاف کلام کرنے والے تو آپ کو بی سیوں مل جائیں گے لیکن وہ بیسوں ٹوٹل بی سی ہی ہوں گے اور اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کو انیس کروڑ افراد ملیں گے نا کہ جو اپنی زندگی کے بہت سارے مراحل اگر تمام در نہیں تو بہت سارے مراحل کے اندر دین کی رہنمائی لیتے ہیں جو نکاح کے موقع پر جو طلاق کے موقع پر جو بچے کی پیدائش کے موقع پر جو ہر سال عید الفطر کی نماز پڑھنے کے موقع پہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے موقع پر آخر کیا اس کے اوپر اسلام سے ہٹ کے قوانین نہیں آج عبد الحبی یہ بتائیں اتنا ماڈرن طبقہ لے لیں آپ हم. نکاح کس پڑھاتے ہیں نکاح کے لیے ایک بنا ہوا ہے نکاح کے لیے ایک داڑھی والا آدمی ہوگا بہت زیادہ شیروانی پہنا ہوا ہوگا سر پر ٹوپی ہوگی یعنی کو مولانا یعنی کسی ایسے مطلب کہ گہرے مولانا وغیرہ سے اگر کوئی نکاح پڑا تو شاید اس ہال کے اندر بھی اس طرح کا لگی ہوئی ہے جس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا مولانا تو پھر نا اس کے نکاح کے اندر دوسرا کانسیپٹ بہت خوبصورت آ رہا ہے نا سامنے کے نکاح جنازہ اور ازان بچے کا یہ تو ایک جزب لائیون ایک اور کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نئی اسلام کی ہدایات اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں دو دو لبی لبی دوری ہے. جس... اور ماشاء اللہ قوم کر بھی رہی ہے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا وہ آ رہا ہے مثال کے طور پر مارکیٹ میں بھی رہنے والوں میں جب جس کے دل دلوں دماغ کے اندر ایک ہلکا سا بھی شعور بیدار ہوتا ہے نا حرام یا حلال وہ ڈیفینیٹلی مولانا سے رابطہ کرتا ہے عالم سے رابطہ کرتا ہے کہ نہیں یار مجھے حرام سے بچنا ہے جرنل جو مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ امت کے رہنما یہ کل بھی تھے علماء ماشاء امت کے رہنما آج بھی ہیں جس سے منزل پانی ہے وہی رہنما ڈھونڈتا ہے جس سے منزل کی فکر ہی نہیں ہے اس سے رہنما کی عاجت وہ بولا حاجت نہیں ہے مجھے